ان الزین کدرون مندونخلوق زوبابل زب قَدَرُ یسکن اللہ حق قدری انہ لوی عزیس الله یصطفی من الملائکه رسلا وبین الناس ان الله سمیع بصير يعلم ما بین ایدھم و ما خلفھم و الی الله ترجع الامور صدق الله العظیم لبشرح لی صدری و یسر لی امری و احل لقطم من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا و من شرور انفسنا ارنا الحق حقم وارنا الباطل باطلا وارن اللہ با قلم رب نچتے سورہ حج کے آخری رکو کی چار آیات اس سے پہلے بار بار بات سامنے آ چکی ہے قرآن حکیم کے دعوت عام کے خلاصے پر مشتمل ہے ان میں سے دو آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں جن میں شرک کی نفی بھی ہوئی اور شرک کا اصل سبب بھی بیان ہوا شرک کی نفی میں قدیم جاہلیت کا شرک بالخصوص بت پرستی کا وہ شرک جو اس معاشرے میں رائج تھا جس کے لوگ اولین مخاطب تھے قرآن حکیم کے اس کی نفی بھی ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ہی وعفت طالب مطلوب کے حوالے سے اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ بیان کر دی گئی معاصب اللہ کا مطلوب و مقصود کے درجے میں آ جانا یہ ہے شرک کی حقیقت اصل سبب با قدر اللہ با اب جیسا کہ اس سے پہلے ارض کیا جا چکا ہے جو ایمانیات ثلاثہ ہیں ایمان باللہ یا توحید یہ تو یوں سمجھ یہ کہ اصل الایمان ہمارے دین کی اصل جڑ اصل بنیاد اور اسی اعتبار سے ایمان مجمل میں صرف اسی کا ذکر ہے ایمان باللہ کا آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسماعی و صفات ہی, وصفات ہی و قبل تو جمی احکام ہی اقرار ام و تصدیق البل اس میں نہ ایمان بالملائکہ کا ذکر ہے نہ ایمان بالرسالت کا ذکر ہے نہ باس بادل موت کا ذکر ہے نہ جنت اور دوزخ کا ذکر ہے حساب کتاب کا ذکر ہے کچھ نہیں اجمالن ایمان نام ہے ایمان باللہ توحید لیکن جب ایمان کی تفصیل آتی ہے تو آمن تو و ملائے و کوت وی ورس و لی ولیوم خیر ہی و من اللہ تعالیٰ ولبا سے بعد الموت۔ یہ گویا کہ ایمان مفصل ہے اس کو ہم جمع کرتے ہیں ایمان یات کے عنوان سے کہ ایک ایمان ایمان باللہ یا توحید دوسرا ایمان ایمان بالرسالت رسالت تیسرا ایمان ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ آخرہ تو اب یہ دو آیتیں جو ہے بقیہ ان چار آیات میں سے ان میں ان دو کا تذکرہ ہے ایمان بالرسالت اور ایمان بالمعاد کا <متحنت> البتہ یہ کہ ان دونوں آیتوں کی ایک تفسیر اس انداز میں بھی کی گئی ہے کہ گویا کہ اس میں ابھی وہی شرک اور شرک کی مذمت اور نفی کا مضمون اور توحید کا اس بات بیان ہو رہا ہے یہ بھی یقیناً ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ان آیات کا ایک رخ وہ بھی ہے کہ جو سابقہ دو آیات سے متعلق ہے لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون کی حامل ہے چنانچہ جیسا کہ بالکل صاف سامنے آ رہا ہے ایک ایمان بل کے موضوع پر اہم ترین آیت ہے اور آخری اور چوتھی آیت جو ہے وہ در حقیقت ایمان بالمعاد یا ایمان بل باس الموت کا اس کے اندر تذکرہ ہے اب آئیے سب سے پہلے رسالت کے موضوع پر قرآن مجید کا یہ جو مقام ہے اس اعتبار سے منفرد ہے یہ انداز پورے قرآن میں کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا اللہ یستفی من ومن الناس اللہ چن لیتا ہے پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی یہ انداز جو ہے کہ یہ رسالت کا سلسلہ دو کڑیوں پر مشتمل ہے دو لنکس ہے ایک رسول ملک ہے رسول کا لفظی ترجمہ ایلچی پیغامبر رسول ہر سلا سے بنا ہے بھیجنا کسی کو پیغام دے کر بھیجنا ہر سلا یورسلو اس سے حاصل ہے حاصل مستر ہے رسول بھیجا ہوا ایل چی پیغام بر اب یہ سلسلہ رسالت دو کڑیوں پر مشتمل ہے پہلی کڑی ہے رسول ملک پہلا رسول فرشتہ ہے اللہ سے وہ پیغام لایا ہے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے جو بھی انبیاء اور رسلاتے رہیں گے اور دوسرا دوسری کڑی ہے رسول بشر اس نے فرشتے سے لیا ہے پیغام اور پھر پہنچایا ہے پوری نوع انسانی کو تو سلسلہ رسالت کا ان دو کڑیوں پر مشتمل ہونا پورے قرآن مجید میں اس طور سے اتنی جامعیت کے ساتھ کسی اور جگہ بیان نہیں ہو نوٹ کیجئے اس کو سب سے پہلے کہ رسالت کی غرض و غائب کیا ہے رسالت کی غرض و غائب جو بیان ہوئی ہے بڑی واضح آیت ہے سورہ نسا کی رسول مبشرین امنظرین رے اللہ یقون النّاَ سے اللّہ خد الباد ال رسول وقان اللہ عزیز الحکیمہ وہاں ایک بڑا طویل یعنی گلدستہ ہے بہت عظیم انبیاء اور کے ناموں کا چند مقامات جہاں پر کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت سے انبیاء اور کے نام جمع کیے ہیں چند آیات میں ان میں سے ایک اہم گلدستہ وہ بھی ہے یہ چھٹے پارے کے شروع میں آپ کو یہ آیات ملے گی اور اس کے بعد اس ناموں کے تذکرے کے بعد فرمایا رسولم مبشرین ابامنظرین یہ بھیجے گئے ایلچی بنا کر رسول بنا کر بشارت دیتے ہوئے اور خبردار کرتے ہوئے انذار اور تبشیر یہ ان کا بنیادی فنکشن ہے لیکن کس لیے مقصد کیا ہے ایک ہے فنکشن ایک ہے اصل مقصد پرپس کیا ہے پرپس اور ہے فنکشن اور ہے فنکشن ہے انظار تبشیر تذکیر تبلیغ یہ فنکشنز ہیں یہ فرائز ہے پرپس کیا ہے لے اللہ یقون اللہ سے اللہ حجت ان باد تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی عذر کوئی دلیل یعنی یہ عذر وہ پیش نہ کر سکے قیامت کے دن کہ اللہ ہم تک تیرا پیغام پہنچا نہیں ہم پر ہدایت واضح نہیں کی گئی ہمارے سامنے تو راستہ جو ہے وہ کھولا ہی نہیں گیا ہم پر تو حقیقت منکشف ہی نہیں کی گئی محاسبہ جو بھی ہوگا آخرت کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ حکمت حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے دنیا میں بھی فرمایا وما کن نہ مذبی نہ حتہ رسولا ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو مبوس نہ کر دیں جس قوم کو بھی ہلاک کیا ہے وہ قوم نوح ہو قوم حود ہو قوم صالح ہو پہلے اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے جس نے اتمام حجت کر دیا حق کا حق ہونا واضح کر دیا باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا حق مبرہن ہو گیا احقاق حق ابتال باطل کا حق ادا ہو گیا اب بھی جو نہیں مانے تو پھر ان کو نسیم منسیا کر دیا گیا قوت عدابر القومی نذیلہ ظلم ان کی جڑ کاٹ دی گئی لا یورا اللہ مساکل اب وہ نہ رہے ان کے مسکل رہ گئے محل رہ گئے وہ ان کی عمارتیں رہ گئیں لیکن ان میں جو آباد تھے ان کا نام و نشان تھے اسی طریقے سے آخرت میں بھی محاسبہ ہوگا تو ہر قوم اور ہر امت پر جب اس کا محاسبہ کیا جائے گا تو پہلے رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے جو رسول اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا پہلے وہ ٹیسٹیفائی کرے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا وہی کے ذریعے فرشتے کے ذریعے میں نے وہ پیغام پہنچا دیا تھا اور اس کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا میں نے نہ صرف اپنی زبان سے وہ پیغام پہنچایا بلکہ عمل سے اس کا نمونہ پیش کیا ہے ثابت کر دیا حجت قائم کر دی ہے کہ یہ کوئی ناقابل عمل بات نہیں ہے کہ جو تم سے کہی جا رہی ہے بلکہ میں نے اپنے کردار میں اپنی شخصیت میں اپنی عملی زندگی میں اس کا ایک نمونہ پیش کیا یہ اتمام حجت اس کا نام ہے قطع عذر یا اتمام حجت اس کے لیے رسالت کا سلسلہ ہے وہ آخرت وہ آخرت کی بنیاد کے طور پر کہ حجت قائم ہو جائے لے اللہ یقون الن سے اللہ حجت بعد بہادر رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت کوئی عذر کوئی دلیل کوئی بہانہ باقی نہ رہے اس کے لیے اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بہرحال اس کے لیے تو ہر شے ممکن ہے ہر انسان پر قرآن نازل کر دیتا ہر انسان پر اس کی مادری زبان میں اللہ تعالی اپنا جو ہدایت نامہ اتار دیتا لیکن اللہ نے ایک اور حکمت اختیار کی اور اس حکمت کے اندر بھی بات واضح ہو گئی جو ابھی میں نے بیان کیا ہے عملی نمونہ بھی پیش ہوتا اب قائم ہوگی ورنہ کہا جا سکتا بات تو بڑی اچھی تھی قابل عمل نہیں تھی ہم تو انسان تھے ہمیں پیٹ لگے ہوئے تھے ہمارے بال بچے تھے ہماری یہ مجبوریاں تھیں ہماری یہ لمیٹیشن تھی یہ اتنی اعلی باتیں یہ اتنی اونچی باتیں یہ تو ناقابل عمل تھی تو ہجت قائم کرنا جو تھا عمل اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق و کردار والے لوگ منتخب کیے جو اس قوم میں اس ماحول میں اس معاشرے میں ہم اور ڈاؤٹ تھے اپنی شخصیت اور سیرت اور کردار کے اعتبار سے ان کے پاس وہی بھیجی اور یہ وہی اب لایا ہے فرشتہ چونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان سے بھی ہم کلام ہو سکتا ہے بڑی پیاری آیت ہے جو سورہ شورہ کے آخری حصے میں آئی ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ہر انسان سے بات کر سکے یہ نہیں کہا کہا کیا ہے ماں کانا لِبشر ان اللہ اللہ او او يرسل ما ماں کان بشراہ اللہ ہجابن اویسلا رسول فیوحی مایشا کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے رو درو کلام کرے کسی انسان کی یہ ہستی نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس سے ہم کلام ہو بلکہ اللہ نے اس کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا وہ بڑی کہیں اللہ واہین اوم ورائے ہجابن یا اگر حضرت موسا سے بھی کلام کیا ہے تو ووٹ سے کیا ہے پردے کے پیچھے سے کیا رو در روح ہو کر نہیں کیا ہے یہ بھی استثنا ہے اللہ کلوسا تکلیمہ یہ خاص استثنا عیشان حضرت موسا علیہ السلام کی اورسلا اور رسول انفیوح یا بیز نہیں معاشاہ یا پھر وہ بھیجتا ہے کسی رسول کو کسی فرشتے کو پیغامبر بنا کر جو وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کا پیغام پہنچاتا ہے تو پہلی کڑی جو ہے وہ رسول بلک ہے وہ حضرت جبرائیل ہے علیہ سلاۃ وسلام دوسری کڑی رسول بشر ہے اللہ و من الملائے کت رسول الناس اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے اینچی اور انسانوں میں سے بھی رسول ملک اللہ سے پیغام لیتا ہے اخذ کرتا ہے تلقی کرتا ہے اور یہ بھی نوٹ کیجئے قرآن مجید میں اس کے لیے بھی لفظ وہی آتا ہے فرشتوں کو بھی وحی ہوتی ہے اور وہ حدیث قدسی جو ہم نے بہت مرتبہ بیان ہوئی ہے اس درس کے سلسلے میں بھی او اللہ الا جبرائیل علیہ وسلام او اللہ حضبل الاجبرائیل علیہ سلاط وسلام انقم مدین تزا و کزا یہاں تک نشہ کھینچا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ فرمان اللہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اللہ کچھ فرمان دیتے ہیں کوئی حکم دیتے ہیں کوئی وہی کوئی کلام کرتا ہے اللہ تو دہشت داری ہو جاتی ہے فرشتوں پر اور پھر وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کہا ماذا قال اور ابو الحق تو معلوم ہوا کہ سب فرشتوں کی بھی یہ شان نہیں ہے سب فرشتوں کا بھی یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو براہ راست سن سکتے ہو بلکہ دہشت سے اور روب کی وجہ سے وہ نہیں سن پاتے وہ پوچھتے ہیں ماذا قال ابو کیا فرمایا اللہ نے اس وقت کیا فرمایا رب، تمہارے رب نے تو اس کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے بہرحال پہلی وہی اللہ سے ہوئی فرشتے کو اور یہ رسول ملک چونکہ یہ نورانی مخلوق ہے اللہ سے فی الجملہ قرب رکھتا ہے مخلوق ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ قرب حاصل ہے انسان کو بھی انسان بھی مخلوق ہے فرشتہ بھی مخلوق ہے اس اعتبار سے قدرے مشترک ہے وہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہے رسول بشر کے پاس اور اس طریقے سے اب رسول بشر اپنے ہم قوم ہم جنس اپنے لوگوں کو ان کی زبان میں تبلیغ کرتا ہے اس وہی کی اور اپنے عمل میں نمونہ پیش کر دیتا ہے اور حجت قائم کر دیتا ہے رسول اللہ یستفی من الملائے من الناس اب ذرا یہاں نوٹ کیجئے یہ سلسلہ رسالت دو کڑیوں پر مشتمل چلتا رہا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس سلسلہ رسالت میں ایک تیسری کڑی شامل ہوئی یہ بہت اہم نکتا ہے اور اس کا اصل تعلق جو ہے اس مضمون کا اس کی عظمت جو ہے یہ جو دوسرا حصہ ہے اس رکو کا اس میں آ کر نکھلتی ہے یہ عظمت اس لیے کہ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے استفا اللہ من الملائے قطر و الناس اللہ پسند فرما لیتا ہے سعود یا یہ اس جو صفی کا جو بنتا ہے مادہ اس کے معنی کو پسند کر لینا کسی چیز کو پسند کر کے اختیار کر لینا اسی معنی میں حضرت آدم کے لئے لفظ آتا ہے صفی اللہ ان اللہ استفا آدم ونو البراہیم اب المران عال الع العالمین تو صفی اللہ ہے. اللہ کے پسندیدہ مخلوق ہے اللہ نے چنا ہے ان کو تو استفا کے معنی بھی چننا ہے لیکن اجتبا کا لفظ آ رہا ہے ہو اجتبا اس نے تمہیں چن لیا ہے اور استعفا اور اجتبا یہ دونوں الفاظ بہت قریب ہیں اپنے مفہوم کے اعتبار سے اس کا جو فرق ہے وہ انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے ہی سے میں بیان کرتا رہا ہوں اور اب بھی مجھے اس سے بہتر کوئی اسلوب نظر نہیں آتا انگریزی میں ایک لفظ ہے ٹو چوز چوائس اور ایک ہے ٹو سلیکٹ سلیکشن ان میں جو فرق ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کسی زبان کے جو قریب المفوم الفاظ ہوتے ہیں ان میں جو باریک فرق ہوتا ہے اس کا جاننا پہچاننا آسان کام نہیں ہوتا جب تک کہ اس زبان کا کافی فہم حاصل نہ ہو جائے اس کی گہرائی میں آدمی نہ اتر چکا ہوں لہٰذا جو گرامرز ہیں انگریزی کی گرامر ان میں بھی یہ قریب کے الفاظ جو ہیں مترادفات جو نظر آتے ہیں ان کے مابین جو فرق اور تفاوت ہیں پورے پورے چپٹر اس کے اوپر ہوتے ہیں ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ فرق کیا ہے چوائس میں چوز کرنے والے کے ذوق کو زیادہ دخل ہے اٹس چوائس آپ کا ذوق ہے آپ کی پسند ہے کسی ایک گلاب کے پودے میں دس پھول لگے ہوئے ہیں اب آپ نے کوئی ایک چن لیا اس میں سے بساوقات آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیوں چنا تو آپ شاید نہ بتا سکے لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا آخر بقیہ نو پھول آپ نے چھوڑے ہیں اور ایک چنا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی آپ کے پسند ذوق کا معاملہ جو ہے اس کے اندر شامل ہے سلیکشن میں ہوتا کسی مقصد کے لیے آپ کی سلیکشن ہو رہی ہے ہاکی ٹیم کی اس کو بھیجنا ہے کہ مقابلہ ہے اولمپکس ہے اس کے لیے سلیکشن ہے مقابلہ ہوگا لیکن یہ کہ ویسے چوائس اور سلیکشن بہت قریب کے الفاظ ہے یہاں نوٹ کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جب نبوت کا خاتمہ ہوا اختتام پذیر ہو گئی نبوت اور نبوت کا ابھی جو اصل مقصد تھا وہ باقی ہے انسانوں پر اتمان حجت وہ تو ابھی کرنا ہے مجھے شیر یاد آیا اقبال کا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ابھی تو حضور کے ذریعے تو صرف جزیرہ نمائے اہل عرب کے لوگوں تک ہی صرف اتمام حجت ہوا ہے باقی کہاں اتمام حجت ہوا باقی تو بادشاہوں کو خط لکھ دیا آپ نے تو ہر قل کو نام خط لکھ دینے سے کیا پورے تمام سلطنت روما کے لوگوں پر حجت قائم ہو گئی کیا کسرا کے نام میں خط لکھنے سے تمام ایران کے لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو گئی جبکہ عرب کے لوگوں پر حجت قائم کرنے میں تیئیس برس کی محنت شاقہ جو ہے آپ کو برداشت کرنی پڑی ماریں کھائیں ہیں پتھراؤ اپنے جسم اتھر کے اوپر برداشت کیا ہے گالیاں سنی ہیں جھوٹے جھوٹ کے الزام لگے ہیں آپ پر نہ ملو کیا کچھ ہوا ہے یہ سب کچھ کر کے تب حجت قائم ہو گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے رسول نے قوم پر حجت قائم کر تو یہ تو کام ابھی ہونا ہے اس اعتبار سے اور پھر یہ کہ اس وقت ہی کا معاملہ نہیں ہے عبد آباد تک کا قیام قیامت آخر ان انسانوں کے محاسبے کی بنیاد کیا ہوگی ان سے جو پوچھ گچھ ہوگی کون ٹسٹیفائی کرے گا کھڑے ہو کر کے اللہ ہم نے اپنا تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا کوئی تو ہو یہ ہے وہ تصور کو شامل کیجئے فلسفہ رسالت کے اعتبار سے کہ اب ہمیشہ کے لیے اس رسالت کی زنجیر میں تیسری کڑی کے طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے ساتھ لنک کر دی گئی ہے یہ تیسری کڑی اس سے پہلے دو ہی تھی رسول ملک رسول بشر ایک رسول کی تعلیم لوگوں نے بھلا دی گم کر دی تحریف کر دی دوسرے رسول کے پاس پھر فرشتہ آ گیا پھر پیغام آ گیا تو میں کوئی خرابی ہو گئی انجیل آ گئی زبور آ گئی کتابیں آ رہی ہیں رسول ملک رسول بشر اللہ یستفی من الملائے کا و من الناس محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلسلہ ختم کھڑکی بند اب وہی نہیں آئے گی ہدایت کامل کر دی گئی قرآن میں اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا لیکن کیا صرف اس سے حجت قائم ہو جائے گی جب تک اس کو پہنچایا نہ جائے جب تک اس کا حق ادا نہ کیا جائے جب تک اس کی تبیین نہ کی جائے لے تبین الناس مانوز لہم اے نبی تاکہ آپ واضح کریں لوگوں پر تبیین کریں وہ شے جو ان کے لیے نازل کی گئی ہے تبیین تو آپ کی ذمہ داری ہے ملک من ربک اے نبی پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے قرآن نازل آپ پر اللہ نے کیا جبریل لے آیا اس کی تبلیغ آپ کے ذمہ ہے اس کی تبیین آپ کے ذمہ ہے اس کی تعلیم آپ کے ذمے جو اللہ محمد کتاب و الحکمہ اب یہ کام کون کریں گے یہ ہے جو امت کا فرض منصبی ہے تا آم قیام قیامت یوں سمجھیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ اصطلاح ہے اس سے کسی مغالتے میں مبتلا نہ ہو جائیں یہ امت کا منصب رسالت ہے رسالت کی زنجیر میں امت محمد اب لنک کر دی گئی ہے تا آم قیام قیامت رسول ملک جبرائیل جو کچھ لایا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول بشر ہیں انہوں نے پہنچا دیا امت کو اللہ حل بلخ تو اور حجت الوداع میں گواہی لے لی لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور پورے مجمے نے کہا انشد و ان کخت بلختا و دیدتا و نسختا یا ان نشد و ان کخت بلخت رسالتا و دید المان و نسطل امتا و کشفتل امت اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے حق رسالت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے اندھیارے کافور کر دیئے آپ نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے انگشت شہادت سے بھی پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشہد اللہ مشہد اللہ مشد اے اللہ تو بھی گوار ہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا یہ کام ہے جو اب تا قیام قیامت امت کے ہے اس کے لیے جدوجہد جہاد و جاہد او فلاہ جہاد ہی ہو وج اور اس کے بعد یہ تو اصل میں تو اس کا درس بعد میں ہونا ہے تمہیں چن لیا جیسے کہ نبیوں کو استفاع کا عمل آیا ہے اللہ یستفی من کا تیروسلم و من الناس ان اللہ استفاہ آدم و روحن ولا ابراہیم ولا عمران علی العالمین وہ استفا ہے یہ اجتفاح ہے اور اشتفا اور اجتباء میں جیسا کہ میں نے ارض کیا بڑا باریک سا فرق ہے یہی دونوں الفاظ مفرول کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے پسندیدہ محمد چنے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ لفظ ہے کہ جو اگلے حصے میں آئے گا ہو وجتبا یہ ہے اصل میں فلسفہ رسالت جو اس ایک آیت میں یہاں آیا ہے اور اس کی اصل جیسا کہ میں نے از کیا ہے اس کی حکمت اس کی گہرائی اس کا اصل مفہوم یہ اجاگر ہوگا دوسرے حصے کے ساتھ مل کر اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اب تمہیں یہاں اس سلسلہ رسالت کے اندر جو ہے منسلک کر دیے گئے ہو اب یہ ذمہ داری جو ہے تمہارے کاندھوں پر آ گئی ہے کہ جو اتمام حجت کی ذمہ داری تھی اس سے پہلے جو انبیاء اور رسول ادا کرتے رہے اب اے امت, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ذمہ داری اور یہ مقام و مرتبہ اور یہ منصب تمہیں عطا ہو گیا ہے تاط قیامت اللہ من رسول و من الناس ان اللہ سمی ام بصیر اللہ تعالی سب کچھ سنتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے جو مفہوم میں نے عرض کیا ہے ابھی اس آیت مبارکہ کا اس کے حوالے سے یہ دو جو اللہ کی صفات آئی ہیں یہ اس پہلو سے کہ اتمام حجت کا یہ پروسیس اس کا تقاضا ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اتمام حجت ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے